خیر الحدیث کتاب اللہ ودی محمد علیہ وسلم دین بدعة بدعة ضلالة ضلالة اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شعبے میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہو اور دوسرے شعبے میں ہماری کوئی رہنمائی نہ کی ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا <كَافَة> کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولاد طبی خکوات شیخان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو شیطان کے پیچھے نہ چلو انہو لکم ادب مبین وہ تمہارا واضح طور پہ دشمن ہے یعنی اس کی دشمنی چھپی ہوئی نہیں بلکہ وعدے ہے کھلی دشمنی ہے تو میرے بھائیو اسلام نے تمام زندگی کے شعبوں میں ہماری رہنمائی کی ہے عورتوں کی بھی مردوں کی بھی اس سلسلے میں ایک حدیث بخاری شریف میں آتی ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اسے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے اور امام ابو دعود اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے کتنے اماموں نے روایت کیا میرے بھائیوں امام بخاری امام مسلم امام دود امام بن ماجا کتنے اماموں نے روایت کیا چار اماموں نے اسے روایت کیا ہے اور حدیث بیان کرنے والے مشہور و معروف صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس حدیث میں ہمارے لیے کئی اسباق اور کئی دروس ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ آج کے درس میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی جائے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی لانت ہے ان عورتوں کے اوپر جو جسم گوتی ہیں اور جو گدواتی ہیں گودنا اور گدوانا یہ کس کو کہتے ہیں میرے بھائی جسم گودنا اور گودوانا عورتوں کے مصنوعی تل آپ نے دیکھے ہوں گے آپ بھی لگتا ہے کہ سارے بھائی نہیں سمجھ سکے سوئی لے کر اپنے جسم میں سے خون نکالنا تھوڑی سی جگہ خالی کرنا اور وہاں پہ سرما بار دینا نیل بار دینا کو اور رنگ بھر دینا خوبصورتی کے لیے ایک تل بن جائے اسے کہتے ہیں جسم گودنا اور گدوانا گدوانے والی جس کے جسم پہ کام ہو رہا ہے گودنے والی جو یہ کام کرتی ہے جناب عبداللہ ابن مسود فرماتے ہیں کہ اللہ کی لانت ہے ان عورتوں کے اوپر جو جسم گودتی ہیں اور جو گدواتی ہیں یعنی کہ جن کے جسم پہ یہ کام ہوتا ہے جو کام کروا رہی ہوتی ہیں اور جو کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد فرمایا اللہ کی لانت ہے ان عورتوں کے اوپر جو کسی عورت کے بالوں میں اضافی بال شامل کرتی ہیں اور ان عورتوں کے اوپر بھی جو یہ کام کرواتی ہیں جن کی ایک سائڈ پہ کون کھڑی ہے بیوٹی پارلر اور دوسری سائڈ پہ عام عورتیں کھڑی ہیں دونوں کے اوپر ایک ساتھ لانت ہو رہی ہے کتنے کاموں پہ لانت ہو چکی ہے دو کام کون کون سے نمبر ایک جسم گودنا اور نمبر دو اضافی بال دو کسی اور کے بال بازاری بال کسی اور عورت کے بال اپنے بالوں میں شامل کرنا تاکہ میرے بال لمبے ہو جائیں لمبے نظر آئیں تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ کی لانت ہے ان عورتوں کے اوپر جو دوسری عورتوں کے چہروں سے بال اکھاڑتی ہیں بال نوچتی ہیں اور ان کے اوپر بھی اللہ کی لانت جو یہ کام کرواتی ہیں چہروں سے بال نوچے جا رہے ہیں تھریڈنگ ہو رہی ہے ابرو باری کیے جا رہے ہیں یہ پورا چہرہ ہے اس پورے چہرے کے کسی بھی حصے سے بال نوچنا اکھاڑنا اکیڑنا نوچوانا یہ سارا کام ایسا ہے جس کے اوپر اللہ کی لانت ہے پلکنگ ابرو کے بال تھریڈنگ یہ سارے کام کیا ہیں میرے بھائیوں کیا ہیں غلط ہیں اور آخر میں فرمایا ول متفر ان عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی الانت ہے جو اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر لیتی ہیں خوبصورتی کے لیے آج کے زمانے میں یہ نہیں ہو رہا کسی زمانے میں یہ کام ہوتا تھا اور شریعت کے تک کے لیے ہے آج نہیں ہو رہا پہلے ہوتا تھا کل ہو سکتا ہے پھر ہو یہ کام آج بھی ہوتا ہے لو جی بھائی کہنے آج بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے جو دانت ہیں ان میں فاصلہ قائم کرنا خوبصورتی کے لیے اور آخر میں کہا کہ ان کے اوپر اللہ کی لانت جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پدا کرتی ہیں تو یہ کون الف... یہ الفاظ کس کے ہیں سارے عبداللہ بن مسعود کے ذات کے الفاظ ہیں ابھی تک اس میں نبی علیہ اصلاح اسلام کا حوالہ نہیں آیا اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی لانت ہے یا تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی لانت ہے پھر تو پتا چل گیا کیونکہ نبی علیہ السلام پہ وہی نازل ہوتی تھی عبداللہ بن تو نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے ان کی بات ایسے نہیں مانی جا سکتی اگرچہ صحابی ہیں لیکن صحابی کو بھی بتانا پڑے گا کہ یہ بات قرآن میں آئی ہے یا نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے بیان کی ہے کہ کون سی حدیث میں آئی ہے کس آیت میں آئی ہے تو حوالے کی طرف بعد میں آئیں گے لیکن اس سے پہلے یہ مسئلہ میرے سارے بھائی سمجھ چکے ہیں تو اب کیا, کیا کام غلط ہوئے نمبر ایک یہ ہے کہ اپنے جسم میں کسی جگہ سوئی سے سوراخ وغیرہ کرنا سوئی چبونا خون نکل آئے تو وہاں پہ سرما بھرنا نیل بھرنا کوئی اور رنگ بھرنا تاکہ مصنوعی تل بن جائے اور خوبصورت لگے وہ جگہ چہرے کے اوپر کسی اور جگہ پہ یہ غلط ہے اور اسی میں داخل ہے اپنے نام لکھوا لینا کئی مرد لکھواتے ہیں نا اور وہ بنوانا کیا کہتے ہیں جی وہ جی ٹیٹو میں لفظ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تلفظ غلط نہ نکلے تلفظ آپ کیا بتا رہے ہیں ٹیٹو ہے جی یہ ٹیٹو بھی اسی میں شامل ہے یہ سارے کام میرے بھائیوں غلط ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی لانت ہے ان کاموں کے اوپر کیا اللہ کی لانت ہے عورتیں کریں یا مرد لیکن عورتوں کے اوپر خصوصی لانت اس لیے آئی ہے کہ زیادہ تر یہ کام عورتیں کرتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ کیا کہا گیا پھر بالوں کا مسئلہ کہ آپ کے بال چھوٹے ہیں اور آپ اضافی بال لگا لیتے ہیں بازار سے خرید کر یا کسی عورت کے بال لے کر اس کو مخصوص شکل دے کر اپنے بالوں میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے بال نظر آئیں یہ بھی ایسا عمل ہے جس کے اوپر لانت ہوتی ہے اس عورت کے اوپر بھی جو یہ کام کروا رہی ہے اور اس کے اوپر بھی جو یہ کام کر رہی ہے کئی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مفت گناہ لیتی ہیں نا ایک تو بیوٹی پارلر والی عورتیں ہیں نا ایک ان کے علاوہ عورتیں بھی ہیں جو خدمت خلق میں لگی رہتی ہیں یہ نہیں سوچتی کہ ان کے اوپر مجھے گناہ ملے گا ایسے کئی بھائی بھی ہیں جو خدمت خلق کرتے ہیں کیا فلم لگا لینا دوسروں کو بلانا آؤ جی بڑی زبردست فلم ہے ایک اپنا گناہ اور ایک ان کا گناہ گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں ساتھ سن رہے ہیں موسیقی سن رہے ہیں دو گھنٹے ان کو آپ اس کام میں شامل کر رہے ہیں اپنا گنا بھی ان کا گناہمی کئی نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی اپنا گنا بھی ان کا گنامی تو میرے بھائیوں میرے خیال میں اپنے گناہ ہمارے لیے کافی ہیں کسی اور کا گناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گناہ بہت ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کسی کا گناہ ہم کیوں اٹھائیں کسی کا بوجھ کیوں اٹھائیں کسی کو گناہ میں کیوں شامل کریں ہمیں تو اپنے گناہوں کے اوپر نظامت اور پشیمانی ہے اللہ سے ڈرتے ہیں کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہیں اللہ پکڑ نہ لے تو میرے بھائی یہ دونوں کام غلط ہوئے اور تیسرا کام کیا آیا ہے سدیش میں چہرے کے بال اکھڑنا اکھڑوانا نوچنا نوچوانا اس میں تھریڈنگ آ گئی پلکنگ آ گئی اور مردوں کا خط بنانا بھی اسی میں آ گیا صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی کسے کہتے ہیں داڑھی کے لفظ نبی السلام نے استعمال کیا اب داڑھی کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے یہ داڑھی کن بالوں کو کہتے ہیں یہ وضاحت علماء عرب نے کی ہے کہ آپ نے عربی کا رفظ بولا داڑی الہیا اب کس کو کہتے ہیں یہ بتانا عربی زبان کی ذمہ داری ہے اور عربی زبان جنہوں نے پرانی لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ داڑی ان بالوں کو کہتے ہیں جو جبڑوں کے اوپر اور جو رخساروں کے اوپر اگتے ہیں اس لیے یہ بال میرے بھائیو پورے چہرے سے اکھاڑنا اکھڑنا لوچنا نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے اور چوتھے نمبر پہ کیا کہ وہ عورتیں جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں میں فاسرا قائم کر لیتی ہیں یہ بھی غلط ہے یہ سارے کام اس لیے غلط ہیں کہ ان میں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے اللہ کی تخلیق کو ویسے ہی رہنے دیں جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارے جسم کے جو بال ہیں میرے بھائی تین طرح کے ہیں ہمارے جسم کے بال کی تین طرح کے ہیں نمبر ایک وہ بال جن کے بارے میں شریعت نے کہا ان کو صاف کرو ان کو صاف کرو وہ صاف کرنے چاہیے کون کون سے زیر بغل زیر ناف مردوں کے لیے مونچے ٹھیک ہے یہ بال ہو گیا کن کے مردوں کے اور عورتوں کے زیر بغل زیر ناف ان کے بھی ہیں تو یہ ہو گیا وہ بال جو ہمیں صاف کرنے چاہیے نہیں صاف کریں گے بہت زیادہ دیر گزر جائے گی تو گناہ کا خطرہ ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ بال جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ آپ صاف نہیں کر سکتے وہ کون کون سے ہیں داڑی کے بال چہرے چہرے کے بال اور باقی بال وہ ہیں جن کے بارے میں شریعت کہتی شریعت نے آپ کو کچھ نہیں کہا آپ جو مردی کریں سر کے بال کاٹ سکتے ہیں آپ لیکن برابر برابر وہ نہیں کہ کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے ایسے نہیں سر کے بال سینے کے بال یہ ٹانگوں کے بال ران کے بال یہ جو بال ہیں ان کے بارے میں شریعت نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کاٹیں نہ یہ کہا کہ نہ کاٹیں تو ایسے بال جو ہیں اگر کوئی کاٹ لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ باقی بال جو ان کو بھی نہ چھیڑا جائے پیٹ کے بال یہ ٹانگوں کے بال لیکن شریعت نے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آدمی کی مردی ہے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے تو میرے بھائی یہ ہمارے تین طرح کے بال ہیں تو یہ جو احکام ہیں یہ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیے اور کہا اللہ کی لانت ہے اب بنی اسد ایک قبیلہ ہے ان کی خاتون ہے ان کا نام ہے ام یعقوب وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ گئی کہنے لگی کہ مجھے پتا چلا ہے آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے آپ نے ایسی ایسی عورتوں پہ لانت کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ کی لانت ہے ان کہ ہاں میں نے کہا ہے تو وہ خاتون کہنے لگی میں نے قرآن پاک پورا پڑا ہوا ہے اول سلے کے آخر تک مجھے یہ مسئلہ قرآن پاک میں نہیں ملا آپ نے کہاں سے بیان کر ڈالا میرے بھائی سوال دھیان سے سمجھیے خاتون کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کہا اللہ کی لانت اور میں نے قرآن پاک اول سے لے کے آخر تک پورے کا پورا پڑا ہوا ہے مجھے یہ مسئلہ قرآن پاک میں نہیں ملا تو آپ نے کیسے لان کر ڈالی تو عبداللہ مسود کہنے لگے الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے اوپر لانت کیوں نہ کروں جن کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام نے لانت کی ہے اور یہ مسئلہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے فی کتاب اللہ تو خاتون کا بھی قرآن پاک تو میں نے پڑھا وہاں تو نہیں ملا تو وہ کہنے لگے اگر تم غور سے قرآن پاک پڑھتی تو تمہیں یہ مسئلہ مل جاتا تم غور سے قرآن پاک پڑھتی تو قرآن پاک سے یہ مسئلہ تمہیں میرے بھائی میرے ساتھ ہیں نا مل جاتا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ صرف آپ کو مسئلہ بتایا ہے نا جائے آپ کو مکمل شریک کیا جائے آپ کو پتا چلے مسئلہ آ کہاں سے رہا ہے ورنہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا دوسرے نے وہ کہہ دیا آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں تو اگر ساتھ آپ کو دلیل دی جائے پتا چلے مسئلہ آیا کہاں سے ہے پھر انشاءاللہ آپ مطمئن بھی ہوں گے اور صحیح معنوں میں عمل بھی کریں گے ویسے یہ روایت جو پوری بیان کر رہا ہوں کس کتاب میں آئی ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں ابود میں ابن باجا میں جی ہاں تو جناب عبداللہ مسود کہنے لگے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑا کہ وہاں آتا کمر رسول فخ و ماں نہا کمان ہُ فن تاہ رسول علیہ السلام جو چیز بھی تمہیں دیں جو بھی بتائیں وہ مسئلہ لے لو وہ حکم لے لو اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ یہ لمبی سی ہے کہ چھوٹی سی ہے چند ایک الفاظ ہیں اور ان چند الفاظ میں آدھا دین آ گیا ہے ان چند الفاظ میں آدھا دین آ گیا ہے قرآن پاک نے کہہ دیا کہ جو مسئلہ نبی علیہ السلام بیان کریں اس کے اوپر بھی عمل کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ کی احادیث کے اوپر بھی ایسے ہی عمل کرنا ہے جیسے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے اس سے پتا چلا کہ احادیث کے اوپر ایسے ہی عمل کیا جائے گا جیسے قرآن پاک کے اوپر عمل کیا جائے گا اور عمل کرنے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو آرڈر اللہ نے دیا اس کے اوپر بھی عمل کرنا فرض جو آرڈر نبی علیہ السلام نے دیا اس کے اوپر بھی عمل کرنا فرض جو آرڈر اللہ نے دیا اس کے اوپر بھی عمل کرنا واجب جو آرڈر نبی علیہ السلام نے دیا اس کے اوپر بھی عمل کرنا واجب دونوں کا ایک ہی مرتبہ ہے عمل کرنے کے لحاظ سے اور یہاں اس کی تائید میں وہ حدیث بیان کروں گا جسے امام ادر اللہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ انی اوتی تل کتاب و مثلاح لوگو دھیان سے بات سن لو الا الا کا لفظ عربی میں وارنگ کے لیے ہے خبردار ہو جاؤ توجہ سے بات سن لو دہان سے بات سن لو کیا بات ہے انی اوتی تل کتاب مجھے قرآن پاک بھی اللہ نے دیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے وہ اور چیز کیا ہے وہ اور چیز کیا ہے نبی علیہ السلام کی احادیث فرق کیا ہے کہ قرآن پاک تلاوت کریں گے تو ثواب ملتا ہے نماز میں بھی آپ پڑھیں گے احادیث نماز میں نہیں پڑھی جاتی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے دونوں ایک جیسی ہیں آفر بار الا انتیبہ اسی جیسی چیز ہے عمل کرنے کے لحاظ سے دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کبھی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا قرآن و حدیث میں کبھی تضاد نہیں ہوتا جس حدیث سے آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ قرآن پاک کے خلاف ہے اس کی سند چیک کریں ہو سکتا ہے سند ضعیف ہو ہو سکتا ہے من ہو ہو سکتا ہے اس کے راوی بیان کرنے والے قابل اعتماد نہ ہو وہ ضعیف روایت ہو اگر صحیح روایت ہے تو اس میں اور قرآن پاک میں کبھی اعتبار نہیں ہوگا اس لیے یہ نعرہ غلط ہے جو لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے کہ جی حدیث کو قرآن کے اوپر پیش کرو اگر قرآن کے مطابق ہو تو لے لو قرآن کے مطابق نہ ہو تو نہ لو پھر حدیث کی ذاتی حیثیت کیا ہوئی پھر تو مسئلہ قرآن پاک میں پہلے سے موجود ہے اگر آپ نے قانون یہ بنانا ہے کہ اس حدیث کو لیں گے جو قرآن کے مطابق ہے قرآن اس کی تعید کر رہا ہے قرآن میں اس مسئلے کا ذکر ہے تو پھر تو قرآن میں موجود ہے پھر حدیث کی کیا حیثیت ہوئی نہیں میرے بھائیو حدیث کی ذاتی حیثیت ہے اور قرآن نے یہ حیثیت بتائی ہے کہ نبی علیہ السلاط و اسلام کی حدیث کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا انہیں بھی لیا جائے گا اور قرآن نے خبردار کیا ہے او علیم ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو نبی علی اسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ان کو فطرے میں مبتلا نہ کر دے کہیں ان کے اوپر دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے اس لیے میرے بھائیو نبی علیہ السلاط و کی حادیث کو پر عمل کیا جائے گا آپ ابو دعود کے سرویات میں کہہ رہے ہیں خبردار دیہات سے بات سنو مجھے قرآن بھی ملا ہے اس جیسی ایک چیز اور بھی ملی ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جلدی آئے گا آپ کہتے ہیں وہ وقت آنے والا ہے جب ایک آدمی اسودہ حال خوش حال پیٹ بھرا ہوا کسی تختے پہ بیٹھا ہوگا کسی کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا نہیں جی نہیں ہم وہ حدیث مانیں گے اس چیز کو حرام سمجھیں گے جس کو حرام قرآن پاک میں قرار دیا گیا ہے اس کو حلال سمجھیں گے جس کو قرآن پاک میں حلال کرار دیا گیا ہے یعنی کہ نبی علیہ صاحب السلام کی حدیث سے اعراض کرے گا نظر انداز کر دے گا اور یہ غلط ہے تو کتنی چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے میرے بھائیوں قرآن و حدیث قرآن و حدیث قرآن کے اوپر بھی عمل کرنا ہے نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا ہے بلکہ جو مسئلہ حدیث میں آیا ہے آپ یوں سمجھیں کہ قرآن میں آیا ہے یہی عبداللہ نے کیا ہے نا کہ ان عورتوں کے اوپر لانت حدیث میں آئی تھی اور انہوں نے کیا کہا لانت کس نے کی ہے اللہ نے کی ہے عورت حیران ہے قرآن پاک میں تو ایسی کوئی عیت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں یہ جب بتا دیا گیا کہ جو رسول علیہ اسلام دے وہ لے لو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث میں آیا سمجھو قرآن میں آیا ہے تو یہ میرے بھائیو حدیث کا مقام ہے آج کتنے ہی گمراہ پھر کے نکل چکے ہیں آ کے کہتے ہیں جی یہ حدیث میری عقل نہیں مانتی یہ حدیث ہماری عقل نہیں مانتی اپنی چودویں صدی کی عقل اپنے پاس رکھو یہ چودویں صدی کی عقل اپنے پاس رکھو ان احادیث کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے جن سے بڑھ کے کسی کی عقل نہیں ہے ان احادیث کو جناب صدیق نے جناب فاروق نے جناب عثمان نے جناب علی نے قبول کیا ہے مینو ان قبول کیا ہے سر تسیم خم کر لیا ہے انہوں نے اس کو اعتراض نہیں کیا ان کی عقل انبیاء اکرام عالی مسلاط و اسلام کے بعد کائنات میں سب سے بہتر تھی اگر ان کو پر اعتراض ہوتا تو وہ اعتراض کرتے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا آج چودہ صدی میں تیری عقل اعتراض کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری عقل کو کیا ہو چکا ہے زنگ لگ چکا ہے یا برین واشنگ ہو چکی ہے آپ لوگ ان آدیش کو پرکھتے ہیں یورپی اصولوں کی نظر میں کہ یورپ نے کہہ دیا مردوں اور برابر ہیں اب جس حدیث میں یہ مسئلہ آ گیا کہ عورت کی دو عورتوں کی گواہیاں ایک مرد کے برابر ہیں آپ شک پیدا کرنا شروع کر دیں گے کہیں گے میری عقل نہیں مانتی کیوں نہیں مانتی جی اس عقل کو اصول وہاں سے ملا ہے اگر کسی حدیث میں یہ آ گیا کہ نبی علیہ اللہۃ و نے جب جناب عائشہ سے شادی کی تھی تو جناب عشا کی عمر صرف نو سال تھی کتنے سال تھی اور نبی علی اسلام کی عمر کتنی تھی جی ترپن سال تو اب یہ کہتے ہیں جی میری عقل نہیں مانتی کیوں کیونکہ یورپ والے اعتراض کریں گے وہ باتیں کریں گے اب یہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے حدیث کو رجکٹ کر رہا ہے ارے ظالم تو اگر جواب نہیں دے سکتا تو یہ جواب دینا نہیں آتا تیرے پاس علم کی کمی ہے تو خاموش ہو جا اور کیا میں اللہ پہ ایمان لایا میری عقل مانے نہ مانے میری عقل میں بات نہیں آ رہی میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں عقل کل نہیں ہوں کوئی بات نہیں میری عقل میں بات, نہیں بات, نہیں آئی دوسرے لوگ اس بات کو اگر نبی علیہ سلاط اسلام نے جناب عیشہ سے شادی کی ہے اس کو کتاب کی عمر نو سال تھی تو اس میں کیا اطراض ہے یہ اللہ کے حکم سے شادی ہوئی ہے نبی علیہ سلاط و کے سامنے جناب عیشہ خواب میں دو بار آئیں اور انبیاء کے نام علیہ مست کے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں صرف انبیاء کے کسی اور کے نہیں ایسا نوکال کو کوئی اور آپ پکڑ لیں جی اس نے بھی خواب بیان کیے ہیں نہیں یہ صرف انبیاء کے نام علی مست اسلام ہے کہ ان کے خواب دین ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو آپ کو بخاری شیف کی روایت کے مطابق جناب ایسا دو بار خواب میں دکھائی گئیں جن کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی ان سے شادی ہوگی آپ نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ہو کر رہے گا اور ہو کے رہا ایک بات تو اب اس کے اوپر اعتراض کریں گے تو کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں آپ اللہ کے اوپر نبی علیہ السلاط اسلام کے اوپر جناب صدیق کے اوپر جو لڑکی کے والد ہیں جناب ایشا کے اوپر جن کی شادی ہوئی ہے کن کن کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کی زبان میں بات کروں تو اس وقت تو آپ شور نہیں مچاتے جب زنا کے ساتھ آپ کی آٹھ سال کی بچی بچہ پیدا کرتی ہے اور جب نکاح ہو جائے تو آپ شور کرتے ہیں ابھی ایک سال نہیں ہوا انگلینڈ کا واقعہ ہے نو سال کا لڑکا ہے آٹھ سال کی لڑکی ہے بچہ پیدا ہوا ہے زنا سے بدکاری سے فوٹو بھی آئی ہیں لڑکے کی بھی آئی ہے لڑکی کی بھی آئی ہے کسی نے شور نہیں کیا کوئی ساس کمتری کا شکار نہیں ہوا کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا کوئی انسانی حقوق والے نہیں بولے عورتوں کے حقوق والے وہاں پہ نہیں بولے اور میرے بھائیوں یہ عام سی چیز ہے امام شافی رحمہ اللہ نے کہیں پہ اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسی خاتون تھی جو دادی بن چکی تھی نانی بن چکی تھی اور ان کی عمر بائی سال تھی دادی نانی کی عمر کتنی تھی؟ سال. اور صحابہ کرام میں سے جناب عبداللہ بن عمر اور ان کے والد کے درمیان کی عمر کے درمیان فاصلہ صرف گیارہ سال کا ہے کتنا فاصلہ ہے با بیٹے میں صرف 11 سال کا تو میرے بھائی یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اور اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے جو کچھ نبی علیہ السلام نے کیا بالکل ٹھیک کیا حق کا معیار خود نبی علیہ السلام ہے کسی انگریز کی عقل حق کا معیار نہیں ہے انگریزوں کے قوانین عقل کا معیار نہیں ہے وہ تو تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنے قوانین دو سو سال پہلے کے ان کے قوانین پڑے تو اور تھے سو سال پہلے کے اور تھے اب اور ہیں کل کو اور ہو جائیں گے کیا آپ ان کے مطابق اپنے اسلام کو تبدیل کرتے رہیں گے نہیں میرے بھائیو اسلام قیامت تک کے لیے ہے یہ ایسے ہی رہے گا یہ دائیں بائیں والے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے ختم ہوتے رہیں گے اللہ کا دین رہے گا کیا رہے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ نبی علی اسلام کی جو حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے حوالہ قابل اعتماد ہو حوالہ قابل اعتبار ہو تو اسے ماننا ضروری ہے اور کبھی بھی قرآن و حدیث میں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی جلدوں کے اوپر مشتمل عربی میں ایک زخیم اور شاندار کتاب لکھی ہے اس میں ثابت کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ شریعت کے مسئلے میں اور اس عقل میں جو عقل صحیح ہو کبھی تضاد پیدا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جہاں بھی شریعت کے مسئلے میں اور عقل میں تضاد پیدا ہوگا یا وہ مسئلہ شریعت سے سیمانوں میں ثابت نہیں ہوگا ضعیف روایت ہوگی من گڑھ روایت ہوگی یا جو عقل کہہ رہی ہے کہ مسئلہ صحیح نہیں ہے اس عقل میں خرابی ہوگی کتاب کا نام ہے درو تارقلی و نخل بڑی شاندار کتاب ہے تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیو قرآن و حدیث شک و شبہ سے بال رہیں لیکن قرآن و حدیث کا وہ مسئلہ جو واقعی حدیث میں آیا ہو کسی میرے جیسے بیان نہ کیا ہو یہ نہ ہو کہ میرے پیر نے بیان کیا اس کے پیر نے بیان کیا حوالہ حوالہ کوئی نہیں جی حدیث کوئی نہیں تو اس مسئلے کا پھر اسلام سے تعلق نہیں ہے یہ آدمی کی ذاتی رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے میرے بھائیو اب اسی حدیث کو مکمل کروں گا روایت کو کہ جناب عبداللہ اب مسعود نے اس خاتون سے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ قرآن پاک میں موجود ہے کیونکہ قرآن پاک نے یہ اصول دے دیا ہے کہ جو بھی نبی اسلام مسئلہ بتائیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اب وہ خاتون کہنے لگی اب ان کا ایک اور اطراف سنیے خاتون کا خاتون کہنے لگی کہنے لگی میرے علم کے مطابق جن کاموں کے اوپر آپ نے لانت کی ہے ان میں سے کئی کام آپ کی گارواریاں بھی کرتی ہیں آپ کی بیگم بھی کرتی ہے موریہ کے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں جناب عبداللہ ابی مسود نے حدیث بیان کی ہے ان کے اوپر اعتراض ہو گیا ہے کہ آپ لانتے کر رہے ہیں ایسی خواتین کے اوپر اور آپ کے گھر والی آپ کی بیگم آپ کے اہل و یال بھی ان میں سے کئی کام کرتے ہیں عبداللہ ابی مسعود نے کہا جاؤ اندر داخل ہو جاؤ اور دیکھ کر آؤ چیک کر کے آؤ وہ خاتون اندر چلی گئیں واپس آئیں کہنے لگی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو اوپر اعتراض ہو سکے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس خاتون سے سن لو اگر میری بیگم ان کاموں میں سے کوئی کام کرتی تو میرے گھر میں رہ نہ سکتی اسے فارغ کر دیتا طلاق ہو جاتی ایسی خاتون جو وہ کام کرے جس کو پر اللہ کی لانت ہے نبی علی السلام کی لانت ہے وہ میرے گھر میں رہے یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائیو روایت کا یہ حصہ بھی پسند آیا آپ کو یہ نہیں آیا کہ ایسی خاتون آپ کے گھر نہیں رہ سکتی جو وہ کام کرے جس کو اوپر اللہ کی لانت ہو ایک ہے کہ وہ کام جو افضل ہے وہ نہیں کرتی کوئی بات نہیں آپ خاموش ہو جائیں گے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں تجدید پڑھنی چاہیے میں اگر نہیں بھی پڑھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں کیونکہ واجب نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واجب ہے میں کیا کہہ رہا ہوں پڑھنی چاہیے افضل ہے بہتر ہے لیکن اگر کام ایسا بتا رہا ہوں جس کے اوپر اللہ کی لانت آئی ہے یہ کبیلا گنا ہوتا ہے جس کام کے اوپر اللہ کی لانت ہو وہ گناہ کون سا ہوتا ہے کبیرا گناہ ہوتا ہے تو وہ گھر والے کریں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ ہیں کہ اگر میری گھر والی ان میں سے کوئی کام کرتی تو میرے گھر میں رہ نہ پاتی یعنی کہ اس کی چھٹی ہو جاتی طلاق ہو جاتی اسے فارغ کر دیا جاتا میرے بھائیو اب ہم میں سے جتنے بھائی ہیں سارے کے سارے اپنے گرے میں جان کر میرے سمیت دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ایسا کام تو نہیں کہ جو ہمارے گھر میں ہوتا ہو ہاں جی ایک ایسا تو نہیں کہ بیگم تو بوڑھی ہوگی وہ نہیں لیکن بیٹیاں کالج جاتی ہیں سکول جاتی ہیں اور کیا کرتی ہیں جی کیا کرتی ہیں پلکنگ کرتی ہیں ابرو کے بال چھوٹے کرتی ہیں اوپر سے نیچے سے اور ہم خاموش ہیں بت بنے ہوئے ہیں اور کام وہ ہے جس کو پر اللہ کی لانت ہے روزے قیامت اللہ کے ہاں آپ بھی ذمہ دار ہیں آپ بطور والد بطور بڑے بھائی بطور خامند تو میرے بھائیوں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنی خواتین کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے جو بھی وہ کام کرتی ہیں کیا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں آپ ان کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں یادین اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو کس سے بچا لو میرے بھائیو جہنم کی آگ سے بچا لو تو اس لیے میرے بھائیو آپ کی اولاد آپ کی بیگم آپ کے گھر میں رہنے والے ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا اور ان کا کوئی ایسا کام کرنا جو شریعت کے خلاف ہو اس کے اوپر آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے آپ کو ان سے گفتگو کرنی چاہیے انہیں سمجھانا چاہیے سختی بھی کرنی چاہیے آپ کے گھر میں خلاف ہی شرید کو کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گھر آپ کا ہے گھر کے ذمہ دار بھی آپ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نیا فرمائیں